وتیشم اور وہ جو تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی فحاشی والے فیل کو کرتی ہیں تو ان پر اپنے میں سے چار آدمی گواہ بنا لو ف ان اگر وہ چاروں گواہی دیں فم سیک فلبویوتی تو ان کو گھروں میں روکے رکھو ہتھا یہ توفا ہنڈل کہ موت انہیں فوت کر دے او یہ جا سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے تو یہ پہلے حکم تھا اس کے بعد پھر اللہ نے صورت نور میں حکم نازل کر دیا کہ جنا کرنے والا اگر شادی شدہ مرد مر یا عورت ہو تو اس کو سنسار کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائے گی اور جنا کیا جائے گا وَلدا نے عطیانِ اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتقاب کرتے ہیں فعضو ہوا تم دونوں کو ادا دو ف انطاب <واسلحا> اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں فعردو عنما تو سے اعراض کرو ان اللہ كان نتواب رحیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے ان نبہ تو اللہ دظین املس اب جہالتن یقیناً توبہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی کرتے ہیں جہالت کے ساتھ فما یتوبون قریب پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں فعلائے کا یعوب اللہ <عَلَيْهِم> یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے وقان اللہ علیہ الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے انسان جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو گناہ بھی انسان کرتا ہے وہ بھی جہال ہی ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ہاں گنا کر کے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا پھر گناہ کر لے گا تو پھر توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دے گا لیکن ایک ہاں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ توبہ کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کیا رہے ہاں گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے پھر اسے وہ ماحول کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے اور اس کے تعلق داروں کی وجہ سے پھر گناہ ہو جاتے پھر توبہ کر لے کیونکہ جب بندہ ایک ماحول کے اندر رہتا ہے نا ایسے افراد میں ایسے معاشرے میں جہاں پر لوگ ایک قسم کا گناہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس گناہ سے بچنا خاصا دشوار ہو جاتا ہے وہ بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے پھر بھی وہ ملوث ہو جاتا ہے پھر کوشش کرتا ہے پھر ملوث ہو جاتا ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہوئے جن لوگوں اور یارانے دوستانے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے اسے گناہ سرد ہوتا ہے اس کو ترک کر دیں پھر وہ اس گناہ سے صحیح طور پہ بچ سکتا ہے ہاں یہ غلط ہے چلو جی کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے یہ کام ٹھیک نہیں ہے ولی نہ ستی توبۃ اللہ سے یہ اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہیں حتیٰ ادا حضرہ حتیٰ کے جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے انی تم تلعن میں اب توبہ کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے ولادینار ہی ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں, عذاباً علیمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک آزاد تیار کر رکھا ہے یادینا اے اہل ایمان تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارس بنولیما تم و اور نہ تم ان کو روکو تاکہ تم اس میں سے کچھ لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے اللہ بفاح مبینہ اللہ کے وہ واضح فحاشی والا کام کریں اللہ بفاحش مبینہ خلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے ایسے ہوتا تھا نا کہ جب ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس عورت کے جو سسرالی رشتہ دار تھے وہ اس کے ماں باپ اور حقیقی رشتے داروں کی نسبت عورت کے زیادہ حقدارو ہوتے وہ چاہتے تو اس سے نکاح کر لیتے چاہتے تو اس کا نکاح کہیں آگے کر دیتے یا پھر ان کو آگے نکاح کر نہیں نہ دیتے روکے رکھتے تاکہ وہ مال جو وراثت کے ذریعے عورت کے پاس گیا ہے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس واپس آ جائے ہاں وارس عورت کے وہی ہیں جو پیدا ہوتے ہی وارث بنے ہیں والدین وارث ہیں قریبی رشتہ دار وارث ہیں ہاں جی باپ بیٹا باپ بھائی چچا ان کو آشابات کہتے ہیں اور پھر ان کی اولادیں ان کی اولاد میں سے مرد نہیں بیٹا بیٹے کی مرد اولاد باپ باپ کی اولاد یعنی بھائی اور پھر آگے بھائیوں کی اولاد ایسے ہی چچا اور چچاؤں کی اولاد مرد عورتیں وارث میں ولی نے بالغ مرد ولی بنے اللہ عط نب فاحش مبینہ اللہ کے وہ کُلم کھلا بے کا ارتقاب کریں وہ آشروح بالمعروف اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو فن کرے تمنا اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو فسان ہو شیع آ تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اللہ فی اور اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو وہ فلا شا اور اگر تم ارادہ کرو کسی بیوی بی کی جگہ اور بیوی بی بدل کر لانے کا تو اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ مال دیا ہو تو اس میں سے نہ لو کچھ بھی اطاخون ہو بہتان اِسم مبینہ کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان باندھتے ہوئے اور بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے واقعی فتح خود ہو اور کیسے تم اس کو لیتے ہو وقت افبا باجم علا بادن حالانکہ تمہارا بعض بعض سے کی طرف مائل ہوا ہے یا تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو وہ حد نمن کم اور انہوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے یعنی کہ ایک آدمی ہے اس نے شادی کی ہے اور پھر بیوی کے ساتھ اس کا صحیح نبھا نہیں ہو رہا وہ چاہتا ہے کہ اس کو طلاق دے کے اسے جان چھڑوا لوں اور کسی اور عورت سے نکاح کر لوں اب جس سے پہلے اس نے نکاح کیا ہوا تھا اس عورت کو اس نے حق بہر دیا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں کچھ مال اس کو دیا ہے ہبا کیا ہے اس کے نام لگوایا ہے تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا واپس لینا اس سے یہ جرم ہے ولان کی رومانہ کہ آبا کمنسلف جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ تم نکاح نہ فاحشن مختن و سایلا یقینا یہ فحاشی اور, اور ناراضگی والی بات اور بہت برا راستہ ہے حرمت علیکم بھاتم حرام کر دی گئی ہیں تم تر تمہاری مائیں و بنا تو تمہاری بیٹیاں و خوات و تمہاری بہنیں وہ انمات و اور تمہاری پھفیاں و خالات و تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں و بنات الختی اور بہن کی بیٹیاں وہ اما ہات و کم اللہ تی اور کم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے من احاواتی اور تمہاری رضائی بہنیں وہ اما ہات و نسائی اور تمہاری بیویوں کی مائیں کم اللہ تیجور کمنس ملتی دخل تم بہینا اور تمہاری وہ ربی بائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری نگرانی میں ہیں تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے دخول کیا ہے فعلم تقون و دخل تم بہینہ اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا فلاں جناح علیکم تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ خلا علابنا من الدین اسلامکم اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے تمہاری پشت سے ہیں وہ ان انتجمہ بین القطین اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو اللہ ماقلف مگر جو پہلے گزر چکا ہے ان اللہ کان غفور الرحیمہ یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے ولب صنت من النسائی اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں اللہ مامالکت ایمان کم اگر جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ کتاب اللّہ یہ اللہ کا تم پر فریدہ ہے وا وارکم اور اس کے علاوہ سب تمہارے لیے ہیں یعنی یہ چند عورتیں ہیں جن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حرام ہے ان کے ساتھ نکار نہیں ہو سکتا ہاں اگر تو عورت خلا لیتی ہے تو واپس کرے گی جو برد نے اس کو دیا وہ واپس کر دے گی اگر کوئی ایک صرف یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے تنگ کیا جاتا ہے پتہ یہ ٹھیک نہیں اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی دونوں کا مزاج ہی آپس میں نہیں ملتا میاں بیوی کا یا مرد تانگ آ جاتا ہے یا عورت تانگ آ جاتی ہے یا بس اوقات دونوں ہی تانگ آ جاتے ہیں وہ ایک بات ہے و برا اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں تب تیم وم و, و سنینہ غیر مصافحینہ کہ تم اپنے والوں سے تلاش کرو اس حال میں کہ تم پاک دامن بننے والے ہو غیر مصافحینہ نہ بدکاری کرنے والے سمجھ سم تک تم بھی ہی تو جو تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو فعاتو ہوں نہ فریدہ تن تو ان کے حق مہر ان کو دو فریدا تن مقرر شدہ اور تم پر اس میں کوئی گنا نہیں جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے طے کرنے کے بعد یعنی حق مہر اگر طے ہو گیا تو اس کے بعد آپس کی رضا مندی سے اس میں کچھ اضافہ یا کمی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انداللہ کان علی من حکیما یقینا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے وَبَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اور جو تم میں سے خرصے کی طاقت نہیں رکھتا پاک دامن آزاد مؤمنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی تمہارے دائیں اور یعنی نکاح نہیں کر سکتا تو لونڈیوں پر ہی گزارا کر لے والی ای تمہارے ایمان کو خوب جاننے والا ہے بعدكم تمہارا باعت باعت میں سے ہے فنکشن تو ان لونڈیوں کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو ان کے گھر والوں کی اجازت سے ان کے اہل کی اجازت سے یعنی کہ لونڈی کا جو مالک ہے لونڈی کے مالک سے اجازت لی جائے گی آزاد عورت کے تو اولیاء ہیں اس کے بیٹے اس کے والدین اس کا باپ اس کے بھائی وغیرہ عصابات اور جو غلام عورت ہے لونڈی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو لونڈی کے مالک سے اجازت لینا فنکرو ہن پسند سے نکاح اہل ہند نہ ان کے مالکوں کی اجازت سے آتوں اجورا هنہ بالمعروف اور ان کو ان کے حق بہر معروف طریقے سے دو محسنات غیر مصافحات اس حال میں کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں ولا متقاتی اخدار اور دلی دوستیاں لگانے والی بھی نہ ہوں یا اخضان کہتے ہیں پوشیدہ چھپے یارانے لگانا فائدہ احسنہ تو وہ نکاح میں آ جائیں فان اتین بفاحشتن اگر وہ فحاشی والا کام کریں یعنی نکاح کے بعد فعلیہن نصف ما علی المصانات من العذاب تو جتنا آزاد عورتوں کو عذاب ہے جتنی آزاد عورتوں کو سزا ہے اس سے آدھی سزا ان کی ہے لالی کلی من خاشی العانہ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈر جائے وہ تَصْبِرُوا خیر الحمر اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے و اللہ غفور اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ لونڈیوں سے نکاح نہ ہی کیا جائے آزاد عورتوں سے نکاح کیا جائے بندہ صبر کر لے یہ بہتر ہے ہاں جس کو یہ خدشہ ہو کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کیونکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو اتنا خرچہ پاس نہیں ہے اور خدشہ ہے کہ کہیں گنا کا مرتقب نہ ہو جاؤں تو پھر چلو لونڈی کے ساتھ ہی نکاح کر لے صبر کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کو نکاح کے ضرورت نہ پڑے ویسے ہی اللہ جہاد کے نتیجے میں لونڈی اس کو بھی دے دے بغیر نکاح کے بھی اس کا کام چل جائے ہاں جی نہیں لازمی نہیں سی لوڈی رکھنا لازمی نہیں اگر مل جاتی ہے کسی نو تو والے قریمت آ سر یُید اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے واضح بیان کرے ویہم من قبل اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے سکھائے جو تم سے پہلے تھے وہ یتوب علیہ تمہاری توبہ قبول کرے واللہ اللّہ علیہم الحکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وہ اللہ علیہ اللّہ تعالیٰ تم پر تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے وہ یریید اللہ طبی شہواتی اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے با... کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیل و میلن عذیما کہ تم مائل ہو جاؤ بہت بڑا مائل ہونا یا سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ بہت زیادہ یرید اللہ اللہ تعالی چاہتا ہے ان يخفف عنکم تم سے بوجھ ہلکا کرنا وقل خلق الانسان ضعيفا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یا ایھا الذين आमनوا لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارۃ عن تراض منکم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اللہ کے تمہارے درمیان آپس کی رضا مندی کے ساتھ تجارت ہو ولا تخت العرص عمر اپنی نفسوں کو قتل نہ کرو ان حکام یقین اللہ ہمیشہ سے ہی تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے وَمَن عُدْوَانٌ اور جو یہ کام کرے گا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ہی نارا۔ تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے وَقَانَ ذَلَلِكَ عَلَى اللہ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے ہی آسان ہے اِن تَجْتَنِبُوا قَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اگر تم ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرو بجتے رہو جن سے تم بنا کیے گئے ہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے مٹا دیں گے وَنُدْخِل مدخلا کریمہ اور ہم تم کو با عزت جگہ پر داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضن اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا بس اللہ منفغلی اور اللہ سے اس کا فضل مانگو ان اللہ کانہ کل شی ان قلیمہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جعلنا ورک الما تارک الدان والقرابون اور ہر ایک کے لیے ہم نے وراثت بنائی ہے اس چیز میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ودین عقدت ایمان اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہاری تمہارے پختہ وعدے ہیں فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ تو اُن کو بھی اُن کا حصہ دو ان اللہ كَانَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرًا شَهِدًا یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر گواہ ہے الرجال قوامون علی النساء بما قبل اللہ بعضہم علی بعض مرد عورتوں پر قوام ہیں نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعد پر فضیلت عطا کی وَبِمَا أَنْخَقُوا مِنْ اور اس وجہ سے۔ کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا و و للغیب بما حفظ پس نیک عورتیں صالحات نیک عورتیں فرما کرن فرما کرنے والی عورتیں حافظاتی غیب میں غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں بما حقیق اللہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے ولّہ کی تقاف اور وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو فضو ہننا تم ان کو نصیحت کرو وہ جرو ہننا پھر مواجبی اور ان کو بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو وہ غریبو ہننا اور ان کو مارو فطا کم اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فلاں تبغو علیہ صبیر تو ہم پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان اللہ کا علی کبیرا یقینا اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے وہ انخت تم شفا کا بینی ہی ماں اور اگر تم ان کے درمیان مخالفت سے ڈرو امین اہلی ہی وہ حکم امین اہلی ہا تو بھیجو ایک فیصلہ کرنے والا مرد اس مرد کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا آدمی اس عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایندہ اصلاح اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے یو اللہ بینا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا ان اللہ کا نعلیمن خبیرہ یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت خبر رکھنے والا ہے وحبد اللہ وَلَا تصری بِهِ بھی شعیح اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو ابل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو ابی القربہ ولیطامہ قربا و صاحب و مامالکت امان کم اور قریبی رشتے اور داروں کے ساتھ یتیم و مسکینوں اور قریب والے پڑوسی اور پہلو والے پڑوسی اور پہلو والے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے مالک بنے ہیں تمہارے داہنے ہاتھ یعنی کہ تمہاری لونڈیاں اور غلام ان کے ساتھ بھی نیکی کرو ان اللہ من کانا مختالا فقورا یقینا اللہ تعالی اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا شوخیاں بخیرنے والا ہو اللہ دینا یہ بخلون بح امرون ناسب البل وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا رقم دیتے ہیں وہ یک تمونہ آتا ہوں اللہ فضل ہی اور اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے وہ آتدنا کافری نا مہینہ اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو اپنے والوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ اور یوم آخر پر وہ ایمان نہیں لاتے پم یقن قانون اللہ کرینا کرینہ اور شیطان جس کا ساتھی ہوا تو وہ بہت برا ساتھی ہے پمادی رضا اللہ اور ان کو کیا تھا کہ اگر وہ اللہ پر یوم آخر پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے وقان اللہ علیما اور اللہ ہمیشہ سے ہی ان کو خوب جاننے والا ہے ان اللہ, اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ ان تک حسنت اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے دگنا چگنا کرتا ہے وہی اتیم اللہ عظیم اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے پقی فائدہ جینا جناب شہیدا تو وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ہم ان سب پر گواہ بنائیں گے یوم ایدین یبدو اللہین کفر وعصو الرسول جی اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ خواہش کریں گے لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کاش کے زمین ان پر برابر ہو جاتی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے